تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں آج ہم عموی خلافت سے متعلق آخری سبق پڑھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ شاء سے خلافت کا ذکر شروع ہوگا عموی خلافت کی خوبیاں خامیاں اور سقوط کے اسباب ہم بیان کر چکے ہیں الحمدللہ آج کے سبق میں ہم درباری مولویوں کا تذکرہ کریں گے محلاتی سازشیں چپکلشیں اور حاکم کاہن آوان پر قائم جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے بعض چیزیں ان کی حکومت میں بھی نظر آنے لگی تھی یعنی بادشاہ درباری مولوی اور ان کے معاونین مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے عموی خلافت میں اس جراثیم نے پھیلنا شروع کیا یعنی درباری مولویوں نے جیسا کہ معلوم ہے کہ عموی خلافت پہلی صدی ہجری میں قائم ہوئی تھی یہ خیر القرون تھا عصر سعادت سعادت کا دور تھا تقوا اور پرہیزگاری کا غلبہ موجود تھا اس لیے درباری مولویوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا اہل حق علماء کرام ان پر تنقیدیں کیا کرتے تھے میدان ان کے لیے کھلاج نہیں چھوڑا تھا اسلامی تاریخ میں بہت سارے ایسے مواد موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق علماء نے ہمیشہ درباری مولویوں کی مخالفت کی ہے یہاں پر اساد محترم صرف ایک مثال بیان کرتے ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار عمر بن حبیرہ جو کہ عراق کے گورنر تھے ان کے ہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء جو ہیں دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں امیر کی اجازت کے منتظر ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ نے انہیں دیکھ کر کہا مایو جلی ہونا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ تم لوگ ان خبیثوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ان خبیثوں سے ملنا چاہتے ہو؟ اما واللہ ما مجالستہم مجالست الابرار اللہ کی قسم ان لوگوں کی ہم نشینی نیک لوگوں کی ہم نشینی نہیں ہے تفرقو فرق اللہ بین ارواحکم و اجسادکم دور ہو جاؤ یہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں اور تمہارے جسموں کے درمیان دوری پیدا کرے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے قد ہو فدح تم کر آئے اللہ علما کو تم نے شرمندہ کیا اللہ تمہیں شرمندہ کرے تم فیما رغیبو فیما عندكم. اللہ کے قسم اگر تم ان کی مال و دولت میں بے نیازی برکتے تو وہ تمہارے علم کی طرف متوجہ ہوتے ولا کن کم رغیب تم فیما اند ہوم لیکن تم لوگ اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کی قدردانی کی بجائے ان بادشاہ اور امیروں کے پاس آتے جاتے ہو اب آد اللہ اب اللہ کی لانت ہو جس پر اللہ کی لعنت ہے یعنی اس زمانے میں بھی درباری مولویوں کی بہت زیادہ کثرت تھی لیکن حکپرس علماء اکرام کی ایک طاقت اور قوت تھی وہ ان پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے آج اگر آپ زمانہ حاضر کے درباری مولویوں پر تنقید کریں گے تو آپ خود ملامت کا نشانہ بن جائیں گے لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی درجے کی گھٹیا اور ذلیل قسم کی حرکتیں ہیں چند دنوں پہلے ایک ساتھی نے مجھے ایک مدرسے کی تصویریں بھیجی ہیں ناپاک آرمی کے ایک بہت بڑے جانور کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مدرسے میں آیا ہے اور مدرسے کے اکابرین اور اصاگرین شیوخ القرآن الحدیث علم دین کے طلبہ اس خبیص انسان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں دوڑ رہے ہیں اس وقت تو حد ہو گئی جب ایک طالب علم کی تصویر بھی ہم نے دیکھی جو کہ میجر جنرل آصف غفور کی پیشانی کو چم رہا ہے نا بوسے لے رہا ہے امریکی غلاموں کے بوسے لے رہے ہیں یہ اس زمانے کے درباری مولوی کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی ناپاک فوج اور آئی آئی کے خبیص لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی عمارت اور اسلامی حکومت کو ختم کیا لال مسجد پر بمباری کی قبائل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا کشمیر کشمیر کو ہندوؤں کے ہاتھوں بیچا مسلمانوں کا یہ خون بہا رہے ہیں ہر داڑی والے کو یہ زلیل کر رہے ہیں اور یہ لگے ہیں یہ درباری مولوی ان خبیص کتوں کو چوم رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انتہائی درجے کی ذلت۔ انتہائی درجے کی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں یہ آپ کو اللہ جل نے کتاب و سنت کی روشنی عطا کی ہے آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان جیسے نجس قسم کے لوگوں کے استقبال میں مصروف ہیں خیر سے بطور سیاست آپ نے استقبال کر ہی لیا لیکن ان کی پیشانیوں کو چومنے اور چاٹنے کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے نہیں تو اس قسم کے لوگوں کے لیے ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں جو کہ حسن بصیر رحمہ اللہ نے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور روحوں کو دور دور کر دے اور ان کو ہلاک کرے علماء کو انہوں نے ذلیل کیا ہے حضرت الاستاذ مولانا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کے نام کو انہوں نے ضلیل کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل کرے اگر یہ ہدایت کے لائق ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے واللہ العظیم۔ یہ مسلمانوں اور علماء کی توہین کا سبب بن رہے ہیں استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں بن امیہ کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے و صدق اللہ عظیم تلک قد خلت لَہ ماں کسبت ولكم ما کسبتم ولا کما کسب تم ولا تس علون اماں یا وہ ایک قوم تھی جو کہ گزر گئی اس نے جو کچھ عمل کیا وہ اس کے لیے ہے اور تم لوگ جو عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے اور تم لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا صدق اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی درباری مولویوں کے فتنوں سے اور جراثیموں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ایک اہم بات جس کا تذکرہ میں آج کے سبق میں کر دینا چاہتا ہوں روس جس وقت آیا تھا کمیونسٹ نظام کو لے کر اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے کمیونزم کو اسلام کا لباس پہنانے کی بے جا کوششیں کی تھیں آج بھی بہت سارے مولوی جمہوریت کو اسلام کا لباس پہنانے کی بےجا کوششوں میں مصروف ہیں وہ بھی ناکام ہوئے یہ بھی ناکام ہے کامیاب صرف وہی ہیں جو کہ اللہ جل کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ